أعوذ بالله من بسم تحقیق ہم نے بھیجا علیہ السلام کو اللہ قومه ان کی قوم کی طرف اللہ دیسا پیم تو وہ رہے ان کے بیچ سال تک ان میں رہے یعنی نو سو سال تک ان کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے گئے ہزم علیہ السلام کتنے عرصے تک اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے ساڑھے نو سو سال تک گئی تو کہتے ہیں فلا بیمپت رہے ان میں الفسن پچاس کم ایک ہزار سال وَهُم ظَالِمُونَ پس پکڑ لیا ان کی, اُن کو یعنی اُن کی قوم والوں کو طوفان نے وَهُم ظالمون اور وہ ظلم کرنے والے تھے بے قرآن کی آیات ہیں ان کا آپس میں رب ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے اور تو اس پہلے اس سے پہلے ذکر ہوا سورت کے شروع کے اندر کہ حسی بن تو کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ان کو ویسے ہی صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی اور پھر آگے اللہ نے بتایا ولاقت فتح اللہ قبل تحقیق ہم نے آزمایا ہے آزمائش لی ہے آزمائش کی ہے ان لوگوں کے بیچ جو ان سے پہلے گزرے ہیں تو انہی میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں تو آگے اسی کو تفصیل سے اب ذکر کیا کچھ تفصیل سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ پیغمبر آپ کو یہ کفار تکلیف دیتے ہیں اور آپ پر ایمان نہیں لاتے تو آپ گزشتہ امتوں پر نظر ڈال لیجئے جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام تھے ان وہ آپ آپ کی عمر تو کم ہے حضرت نوح علیہ السلام تو ساڑھے نو سو سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے لیکن صرف چند تھوڑے سے لوگ ہی ان پر ایمان لے کر آئے اور آپ کے آپ کا زمانہ اگرچہ کم ہے لیکن آپ پر ان سے زیادہ لوگ ایمان لانے والے ہیں بھائی تسلی کے طور پر بھائی اللہ فرمارے فلحبیم الف کہ ان میں رہے ایک ہزار سال اللہ کم عامہ مگر پچاس سال کم بھائی تو سنت یہ بھی سال کو کہتے ہیں اور عام یہ بھی سال کو کہتے ہیں تو پہلے سنا کا لفظ ذکر فرمایا اللہ نے اور اس کے بعد عام کا لفظ ذکر فرمایا نکتہ اس میں یہ ہے بھائی کہ صنعت کے معنی قحط اور شدت کے بھی آتے ہیں بھائی صنعت کے معنی قحط خشت سالی اور سختی کے معنی ہیں اس کے تو لہذا اور یہ جو دعوت و تبلیغ کا زمانہ تھا چونکہ یہ نہایت سختی والا تھا کفار کی طرف سے تکلیف اور اظہار فانی ہوتی رہتی تھی اس لیے اس کے لیے صنعتن کا لفظ استعمال فرمایا جبکہ عام ایسا نہیں ہے بھائی تو جن سالوں کو نکالا ان کے لیے عام کا لفظ استعمال کیا گیا اور وہ سال جن کے اندر دعوت و تبلیغ کی ہے وہ نہایت تکلیف والے سختی اور شدت والے تھے اس لیے ان کے لیے کیا لفظ ذکر کیا سناتن کا لفظ ذکر کیا گیا بھائی تو وہ ان میں رہے پچاس سال کم ایک ہزار سال یعنی ساڑھے نو سو سال بھائی ساڑھے نو سو بھئی ساڑھے نو سو کوئی چیز بیان کرنے کے لیے عربی میں عام طریقہ یہ ہے کہ یوں کہا جاتا ہے سیدھا کہہ دیا جاتا ہے ساڑھے نو سو سال وم سینسن تو اس طریقے کو چھوڑ دیا اور نیا طریقہ اختیار کیا گیا اس کی کیا وجہ ہے اللہ نے اس انداز میں کیوں فرمایا کیا ہونا چاہیے ساڑھے وجہ اس کی یہ تاکہ تصریح ہو جائے حدت پر کے ساڑھے نو سو جو ذکر ہوئے ان سے ساڑھے نو سو ہی مراد ہیں کم مراد نہیں اگر یوں کہا جاتا کہ ان میں رہے تھے ساڑھے نو سو سال تو عموماً عرف میں یہ ہے کہ ساڑھے نو سو کے قریب کے بھی عدد ہو تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں ساڑھے نو سو سال کچھ کم بھی ہو دو چار پانچ سال دس سال پندرہ سال فرق بھی ہو تو اس کو معمولی فرق کو شمار ہی نہیں کرتے مثلاً آپ کے پاس ساڑھے نو سو سے کچھ کم روپے ہیں پانچ دس کم ہیں لیکن کوئی آپ سے پوچھے گا تو آپ کیا کہیں گے میرے پاس کتنے ہیں ساڑھے نو سو ہیں تو اس میں چونکہ جو اس عدد کے قریب والا تھا اس کو بھی اس سے تعبیر کر دیا جاتا ہے تو پوری عین عدد کا پتہ نہ چلتا کہ پورے ہی ساڑھے نو سو سال تھے یا کچھ کم تھے لیکن جب یہ انداز آیا کہ ان میں رہے الفسنتی اللہ خمسین عاما پچاس کم ایک ہزار سال تو معلوم ہو پورے ساڑھے نو سو سال رہے ان میں پورے, پورے نو سو سال پور پور ہزار میں سے پچاس کم کر دی کتنے رہ گئے ساڑھے یہ سال ان کے اندر رہے پورے سے یہ پورے ساڑھے نو سو پر دلالت ہوئی کم یا زیادہ پر نہ ہوئی پئی تو حضرت ملام ساڑھے نو سو سال تک دعوت دیتے رہے اور مختلف روایات ہیں بھائی بہرحال ایک روایت جس کو تولما ترجیح دیتے ہیں کہ دعوت کے لیے جب ان کو بھیجا گیا اور ان کو رسالت عطا کی گئی تو ان کی عمر چالیس سال تھی تو چالیس سال کی عمر میں یہ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے اور ساڑھے نو سو سال تک یہ دعوت دیتے رہے تو یہ کتنے ہو گئے نو اور پھر طوفان آیا اور اس میں سارے کفار غرف ہوئے اور اس کے بعد کے ساٹھ سال تک زندہ رہے تو یہ ایک ہزار پچاس سال ان کی عمر تھی بعض علماء فرماتے ہیں لکھتے ہیں بھائی کہ ان کی عمر چودہ سو سال تھی بعض نے ساڑھے سولہ سو لکھی اور بعض نے سترہ سو سال تک ان کی عمر لکھی تو یہ سب سے لمبی عمر والے پیغمبر ہیں اور ان کا زمانہ بڑا طویل ہے اور یہ پہلے رسول ہیں بھائی ایک ہے نبی ایک رسول نبی جب وہ انسان جسے اللہ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہو اور رسول بھی وہی انسان جسے اللہ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہو لیکن نئی شریعت ہو نئی شریعت شریعتی ہو سمجھ میں آیا بھائی اسے رسول کہتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے بھائی پہلے رسول اور ان کا زمانہ بڑا طویل ہے اور پھر طوفان آیا بھائی طوفان کے اندر آ جن کی بیوی وہ بھی ایمان نہ لائی تھی وہ بھی غرق ہوئی اور ان کے بیٹے کے نہان جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے تو وہ بھی غرق ہوئے ساڑھے نو سو سال تک دعوت دیتے رہے اور پھر جب مایوس ہو گئے اور اللہ تعالی نے آپ کو بتلا دیا کہ اب ان کو فار جو ایمان جنہوں نے لانا تھا وہ لا چکے اب باقیوں میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا تو انہوں نے ان کے لیے ان پر عذاب کی دعا کی جسے اللہ نے قبول فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیے چنانچہ کشتی بنانے میں مصروف ہوئے کفار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے بھائی بہت بڑی انہوں نے کشتی بنائی اور پھر اس کشتی کے اندر جب وہ اللہ تعالی نے علامت ذکر فرما دی کہ جب زمین سے پانی ابلنے لگے تو پھر کشتی میں سوار ہو جانا جانوروں ایک ایک جوڑا لے لینا چنانچہ جب وہ نشانی دیکھ لی تو ایک ایک جوڑا جانوروں کا کشتی میں لے لیا اور تمام مومنی رابطے گھر والوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے کہتے ہیں اسی افراد تھے کل بھئی کشتی میں جن میں سے نصف آدھے مرد تھے اور آدھی عورتیں اور بعض روایات میں اٹھہتر کا ذکر آیا ہے اسی طرح اور بھی روایات ہیں تو بہرحال ان میں آدھے مرد تھے اور آدھی عورتیں پھر چھ ماہ تک وہ طوفان رہا پانی رہا اور اس کے بعد پھر کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی بئی پانی خشک ہوا اور پھر وہاں سے اس کے بعد جو حسن علیہ السلام کی اولاد تھی اسی سے آگے نسل انسانی چلی گئی آپ کے تین بیٹے تھے جو باقی تھے ایمان لانے والے تھے ایمان لے آئے تھے سام شام اور یافس سام ان کے ساتھ ہے سام شام اور یافس سا ہے آخر میں یافس کے تو انہی سے تمام انسانوں کی نسل آگے چلی اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے آدم ثانی کے انہی سے آگے تمام انسانوں کی نسل چلی پھر شام جو تھے یہ ابو الحرب ہیں عرب کی نسل ان سے ہوئی ہے شام بئی یہ ابو الحبش ہیں حبشی جو ہیں یہ ان کی نسل میں سے ہیں اور یافس یہ روم والے یعنی انگریز وغیرہ ان کی نسل میں سے ہیں بھائی علماء محققین لکھتے ہیں یہ ہندوستان اور پاکستان وغیرہ کے لوگ بھی سام کی اولاد میں سے ہیں جو ابو العرب ہیں بھائی بات سمجھ میں آ گئے اتنی طویل عمر تھی بھائی ان کی اور کہتے ہیں جب ملک الموت ان کے پاس آئے تو کہا اے اللہ کے سب سے ل... سب سے لمبی عمر والے پیغمبر آپ نے اس دنیا کو کیسا پایا اور اس کی لذت کو تو حسن و علیہ السلام نے عجیب جواب دیا فرمایا یہ اسی طرح ہے یہ دنیا اتنی تیزی سے گزر گئی جیسے ایک کمرے کے دو دروازے ہوں ایک اس دروازے سے انسان داخل ہو کچھ دیر ٹھہرے اور پھر دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے تو دنیا جتنی بھی ہو بڑی رفتار سے گزرتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا اس کے گزرنے کا آپ اپنا دیکھ لیجئے ابھی دو تین سال پہلے آپ پہلے درجے میں تھے کتنی تیزی سے وقت گزرا آپ سوچتے ہیں پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے پلک جھپکتے میں وقت گزر گیا اور پتہ ہی نہیں چلا اور جو گزر گیا وہ اب کبھی واپس نہیں آ سکتا بھائی تو زندگی کے ان لمحات کو قیمتی سمجھنا چاہیے اور اس میں جس قدر انسان اللہ کی طرف اور دین کی طرف متوجہ رہے اتنا ہی اپنی آخرت بناتا چلا جائے گا ورنہ جو لمحہ ایک مرتبہ ضائع ہوا اور گزر گیا اس کے دوبارہ لانے کی کوئی صورت نہیں ہے بھائی اللہ تعالی ہمیں دین پر کامل طریقے سے چلنے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بھئی. اللہ تعالیٰ فرماتے و لقد ارسل علاقومی ہی اور تحقیق البتہ بھیجا ہم نے نو علیہ السلام کو علاقومی ان کی قوم کی طرف ولاب صفیم تو وہ ٹھہرے ان میں الفسن اللہ خم سین عامہ کم ایک سال و اخذا ہم طوفان تو پکڑ لیا ان کی قوم کو طوفان نے وہ ظالمون اور وہ ظلم کرنے والے تھے وہ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ہواب صفین بس نجات دی ہم نے انہیں ان نو علیہ السلام کو وہ السَّفِينَةِ اور کشتی والوں کو ہم نے نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو نجات دی و جایلمی اور بنا دیا اس کشتی کو ہم نے نشانی جہان والوں کے لیے ہم نے اس کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور بڑی مدت تک وہاں لوگ گزرتے اور دیکھتے تھے اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے تھے کہ جو اللہ کے راستے پر نہیں چلتا بالآخر اللہ کی طرف سے رسی ڈھیلی کی جاتی ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ کا عذاب شخص کو, کو لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے تو ہاض امیر میں نے کس کو لوٹائی کشتی کو بھائی اسفینہ کو بات کہتے ہیں یہ ہاض امیر لوٹائیں اس واقعے کو واقعات ان کا لفظ معنس ہے بھائی یہ واقعہ یہ جو ہضم و علیہ السلام کا واقعہ ہے اس کو ہم نے نشانی بنایا کس کے لیے جہان والوں کے لیے کہ ان کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے ابراہیم عید قال قومی و ابراہیما پر ابراہیمہ منصوب ہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ نصب اس پر نصب تلفظ کر رہے ہیں تو یہ اس کو اس پر نصب کیوں آیا تو بعض علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا آتف ہو رہا ہے نو خان پر تو اس کیسے ہو عبارت ولقد ارسلنا نا اور ولقد ارسلنا ابراہیم اور ہم نے بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں پر اذکر محضوف نکال لیں گئی ازکر محضوف ہے یاد کیجیے حضور علیہ السلام کو خطاب ہو رہا ہے اے پیغمبر او ذکر ابراہیما یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے واقعے کو بھئی صورت سمجھ میں آوئے بھئی تو او ذکر محضوب نکال لیں تب بھی یہ وہ نسب دے گا یا آپ اس کا عطف نوحن پر کر لیں اور اے پیغمبر یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام کو اذ قال لقومی جب فرمایا انہوں نے اپنی قوم سے او اللہ و تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو ظالم خیر یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر اگر تم جانتے ہو اگر تم جانتے جانتے ہو ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اگر تم سمجھ رکھتے ہو ظالم خیر بھائی بھائی ظالم یہ جو کم پہلا آیا یہ ضمیر نہیں ہے بھائی یہ حرف خطاب ہے نح کی کتابوں میں آپ پڑھ چکے ہوں گے پھر بھی تفصیل سن لیجئے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زالکا زید وہ زید ہے ترجمہ کیا ہوگا وہ زید ہے زالکا تو زال اس میں اشارہ ہوا اور یہ جو کاف اس ذا کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ حرف خطاب کہلاتا ہے یہ ضمیر نہیں یہ صرف اتنا بتاتا ہے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں جو میرا مخاطب ہے وہ ایک ہے ایک ہے یا دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں مذکر ہیں یا معنس ہیں ان کے اعتبار سے یہ بدلتا جائے گا مثلا آ, میرے سامنے صرف ایک شخص کھڑا ہے اس کو یہی بات میں کہتا ہوں تو ایک مخاطب کے لیے کیا ضمیر استعمال کرتے ہیں زمین. کاف ضمیر تو, تو اس کو ساتھ جوڑ دوں گا ذالک زیدن لیکن زمین. یہ ضمیر نہیں ہے ضمیر کی صورت ہے اس کو حرف خطاب کہتے ہیں اس لیے اس کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا تو ذالک کا زیدن. کیا ترجمہ ہوگا زمین. وہ زید ہے لیکن اگر میرے سامنے دو شخص موجود تھے تو اب میں یوں کہوں گا ذالی کما زیدا ترجمہ اب بھی وہی ہے وہ زید ہے تو یہ کما کیا ہے حرف خطاب اس نے صرف کیا بتلایا کہ میرے مخاطب کتنے ہیں دو ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں اور اگر دو سے زیادہ مرد ہوں تو میں کیا کہوں گا ظال تو یہ کم ضمیر ہے نہیں یہ کیا ہے اب میں نے کہا فا زال ترجمہ کیا ہوگا وہ زید ہے اور میں نے کتنے لوگوں سے یہ بات کی معلوم ہوا جمع ہیں دو سے زیادہ ہیں اور اگر معنس ہو تو کیا کہیں گے ظالقی زید اور اگر دو ہوں ظالما زیدن اور اگر دو سے زیادہ ہوں ذالقن نہ زید سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو ذاکن ذاکما زیدن زیدما زیدن زاکم زیدن زا... زا زیدن نہ زیدن, زیدن سب کا ترجمہ یہی ہے وہ زید ہے یہ حرف خطاب صرف کیا بتلا رہا ہے کہ خطاب ایک سے ہو رہا ہے دو سے ہو رہا ہے یا زیادہ سے ہو رہا ہے اور وہ مذکر ہیں یا مونس تو کہتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لئے بہتر ہے انکنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو اگر تم سمجھ رکھتے ہو انما تعبدون من دون اللہ اوسانا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ اوسان بتوں کی وخل خون عشق اوسان جمع ہے وسن کی اور یہ بت کو کہتے ہیں بھائی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ بتوں کی یعنی اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کرتے ہو تم لوگ بتوں کی وہ تخل قون اور بناتے ہو جھوٹ جھوٹ گھڑتے ہو اپنی طرف سے جھوٹ تراشتے ہو کیا جھوٹ تراشتے ہیں بھائی یہی جی کہ یہ بدھ جو ہیں اللہ کے ساتھ معبود ہونے میں شریک ہیں یا یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے بھائی تو یہ باتیں تم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو انما تعبدون من دون الله اوسانا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ بتوں کی والتخلقون افقا اور بناتے ہو جھوٹ ان الذین تعبدون من دون الله یقیناً وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ لا يملكون لکم رزقا وہ مالق نہیں ہے تمہارے رزق کے وہ مالق نہیں ہے تمہارے لئے رزق کے یعنی تمہارے رزق کے وہ مالک نہیں ہے تمہارے تھوڑے سے رزق کے بھی مالک نہیں ہیں یوں ترجمہ کریں بھائی لائم لکون لکم کا وہ تمہارے تھوڑے سے ادنا سے معمولی سے رزق کے مالک بھی نہیں ہیں یہ تھوڑے کا ترجمہ اور ادنا اور معمولی کا ترجمہ یہ رزقن کی جو تنوین ہے اس سے آیا بھائی سمجھ میں آیا بھائی علماء لکھتے ہیں بھائی عربی کے اندر تنوین کبھی کبھار تعظیم کے لیے لائی جاتی ہے کبھی تحقیر کے لیے لائی جاتی ہے وغیرہ مختلف مقاصد کے لیے ذکر کی جاتی ہے تو یہاں پر جو تنوین آئی وہ تحقیر کے لیے ہے تھوڑا سا رزق ان کا کیا معنی ہوا تھوڑا سا رزق اس کے بھی مالک نہیں ہے بھائی اور نیز لا یم لکھون رزقا رس کن ہے اور تختن نفی آیا لا یم نفی کے بعد آیا اور نکیرا تختن نفی عموم کا فائدہ دیتا ہے کس چیز کا فائدہ دیتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں ما جا رجل ما جا ما نفی کے لیے ماں جا ر کیا ترجمہ کریں گے میرے پاس نہیں آیا ایک رجل نہیں بھائی یہ ترجمہ نہیں میرے پاس کوئی رجل نہیں آیا کوئی مرد نہیں آیا تو یہ جو رجل تھا یہ نکرہ تھا اور رجل کا معنی ہوتا ہے ایک شخص نکرہ ہے لیکن تختہ نفی آیا اس سے پہلے کیا آ چکی نفی تو اس یہ نفی استغراک کا فائدہ دیتی ہے عموم کا فائدہ دیتی ہے اور ہر ہر فرد کی نفی کر دیتی ہے تو اس نے یہاں پر رجل کے ہر ہر فرد کی نفی کر دی کہ کوئی بھی رجل نہیں آیا مانا سمجھ میں آیا بھائی تو کوئی بھی رجل نہیں آیا یہ معنی ہوگا تو یہاں پر بھی لا کن القم رزقا یہ بھی رزقن تحت نفی آیا تو اس میں عموم بھی آ گیا کہ کسی مالک کسی ادنا رزق کے بھی وہ مالک نہیں ہیں. اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی اللہ رضا بس تلاش کرو تم اللہ کے پاس رزق کو وا گڈوش پور اور اسی اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو ہی ترجعون اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے جیسا سکھا اسی کے مطابق آپ نے ترجمہ کرنا ہے مشغول کا آیا تو مشغول کا ترجمہ معروف کا سکھائے تو معروف کا الئی ہی اسی اللہ کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے ان تو اگر تم جھٹ لاؤ قَبْلِكُمْ تو تحقیق جھٹلایا ہے اور امتوں نے بھی تم سے پہلے تم سے پہلے اور امتوں نے بھی لایا ہے یا تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی بات چل رہی ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو اگر تم ایمان لے آؤ تو اچھی بات ہے اور اگر ایمان نہیں لاتے اور مجھے جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں اور یا پھر یہ حضور علیہ السلام جو ہیں کہ ان سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ اپنی قوم سے کہہ دیجیے کہ قوم کر زیبو اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے فقط کر رابا امام قابل قبلکم تو تحقیق تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں نے کیا, کیا ہے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے فقط کر رابین قابل کم بس تحقیق جھٹلایا ہے اور امتوں نے تم سے پہلے جھٹلایا ہے بہت سی امتوں نے تم سے پہلے بھائی دیکھیے قصبہ مفرد کا سیغ ہے اور یہ فعل معروف ہے یہ فائل چاہتا ہے جیسے فیل مجھول کس کا تقاضا کرتا ہے نائب الفائل کا اور اس کے لیے آگے فائل آئے گا اس کو یہ رفع دے گا تو یہ قصبا کے لیے کیا بن رہا ہے فائل قصبہ جھٹلایا ہے بہت سی امتوں نے تو امم جمع ہے امت کی اور جب فائل اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں سمجھ میں آیا اسم دو قسم پر ہے ایک اس میں ضمیر ہے ایک اس میں ظاہر تو یہ عمام ضمیر ہے ضمیر نہیں تو یہ اس میں ظاہر ہے معلوم ہوا بھائی سورج سمجھ میں آ جی تو یہ جب ضمیر نہیں تو اس میں ظاہر ہے اور ضابطہ ہے جب فیل کا فائل اس میں ظاہر ہو تو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں تو عمام اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے جمع ہے لیکن اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر کے لیے فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرت اسی لیے قذابہ مفرد کا فیل آیا, آیا رسول مبین اور نہیں ہے پیغمبر پر مگر واضح پہنچا دینا پیغمبر کے ذمے واضح طور پر اللہ کی دعوت پہنچا دینا ہے باقی اس پر حمل کروانا یہ پیغمبر کا کام نہیں ہے اور یہ اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دیتے اور ہدایت اسی کو دیتے ہیں جو ہدایت کو چاہتا ہے بھائی اور ہدایت اسی کو نہیں دیتے جو ہدایت کو نہیں چاہتا تو پیغمبر کے ذمہ صرف دعوت اور تبلیغ کرنا اور بات کو اللہ کے پیغام کو واضح طور پر پہنچا دینا ہے تو کہتے ہیں وما على الرسول الا البلاغ المبين اور نہیں ہے پیغمبر پر مگر واضح طور پر پہنچا دینا اولم يروا كيف يبدي الله الخلق كم يعيده اولم يروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کیف يبدي الله الخلق کیسے اللہ شروع فرماتے ہیں پیدائش کی تم میو دو پھر اس کو دہرائیں گے پھر اس کو لوٹائیں گے یہ کفار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دوبارہ زندہ فرمائیں گے جب ایک انسان مٹی میں مل گیا ختم ہو گیا اور موت آ گئی اس پر اس کا بدن مٹی میں مل گیا تو اب دوبارہ کس طرح اس کو پیدا کیا جائے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ دوبارہ پیدا اسے کیا جا سکے اللہ فرما رہے ہیں اب لمب یا رہو کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کئی فیوب اللہ الخل کیسے اللہ شروع فرماتے ہیں پیدائش کو پہلی مرتبہ کیسے اللہ پیدا فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو سمجھ میں آیا بھائی تم میں عید پھر اس کو اللہ دہرائیں گے یعنی پھر پیدا فرما دیں گے ان ندال کا اللہ ہی یقیناً یہ اللہ پر آسان ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے مشکل تو پہلی مرتبہ کا پیدا کرنا ہوتا ہے کسی چیز کا تو جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے یقیناً دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر بطریق اولا قادر ہے اور وہ آسان ہے پہلی کی میں نسبت تو تم اسی میں غور کر لو جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے اسی سے اس بات کو سمجھ لو کہ وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے اور یہ اس کے لیے نہایت آسان ہے قُل کیف بدأ الخلق اے پیغمبر آپ فرما دیجئے سیرو فل ارض کہ تم لوگ چلو پھرو زمین کے اندر پس تم دیکھو کئی فابدہ الخلہ کیسے اللہ نے شروع کیا پیدا پیدائش کو تماہی انش عطل آخر پھر اللہ پیدا فرمائیں گے آخرت کا پیدا کرنا یعنی پھر آخرت میں بھی اللہ پیدا فرمائیں گے تو انشا یونشی کے معنی پیدا کرنا ثم الله ينشيء النشأت الاخرة پھر اللہ پیدا فرمائیں گے اخرت کا پیدا کرنا یہ لفظی ترجمہ ہوا پھر با محاورہ کیسے کر لیں پھر اللہ اخرت میں بھی اخرت میں پیدا فرمائیں گے ان الله على كل شيء قدير يقينا اللہ ہر چیز پر قادر ہے يعذب من يشاء ويرحم من يشاء عذاب دیں گے جس کو چاہیں گے جب دوسری مرتبہ اللہ پیدا فرما دیں گے تو قیامت قائم ہوگی یو عذیب اشا عذاب دیں گے اللہ جس کو چاہیں گے وہ یا رحم عشا اور رحم فرمائیں گے معیشہ جس کو چاہیں گے وہ اللہ ہی اور اللہ ہی کی طرف تخلاب تم لوٹائے جاؤ گے فل عرضی اور نہیں ہو تم حاجز کر دینے والے فی الضی زمین میں ولاف اور نہ آسمان میں یعنی اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے سے روکنے والے اور اللہ کو اس سے حاجز تم نہیں کر سکتے نہ اس زمین کے اندر اور نہ آسمانوں میں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی دوست نصیر مددگار نہیں ہے تمہارے لیے کوئی دوست اور نہ مددگار چلیے بس هو اللہ علم بھی حقیقت الکلام